برکات کیا حال ہے جی ٹھیک ہے سب پہلے سے نہیں میری آواز اب تک آ رہی ہے آواز میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہے ٹھیک ہے چل سورة البقرة <تصفيق> آية رقم 262 اچھا جی دکھائیں گے ان کے نتائج ٹھیک ہے جی اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی آماد انہوں نے دنیا میں کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں وکارت ہے وہ بیکار ہے کسی کام کے نہیں ہے اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمنا کریں گے دوبارہ دنیا میں جانے کی کہ نیک عمل ہم کریں گے اور ادب کی دوبارہ میں اتباہ نہیں کریں گے اللہ فرماتے ایسا یہ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو دوبارہ ان کو نہیں نکالا جائے گا اس جن جن کے پیچھے یہ چر پڑے تھے لو ان نہ کاش ہمارے لیے دوبارہ جانا ہوتا ہم اللہ ہمیں زندہ کر دے دوبارہ دنیا میں بیجے جب بیجے دنیا میں تو پھر کیا کریں گے فلاں تبر ہم بھی وہاں دنیا میں جا کے اظہار برأت کریں گے ان لوگوں سے ان مت سے کما جیسے کہ انہوں نے انکار کیا برأت کا بارات کا اعلان کیا انہوں نے ہمارے حق میں ملنا ہم سے یہ جیسے کہ آپ کو نہیں جانتے دنیا میں جا کے پھر ہم وہاں جا کے اعلان کریں گے کہ ہم ان متوئین کو جن کی ہم نے کی تھی آج کے بعد ہم بھی ان کو نہیں جانتے ہیں کاش اللہ ہمیں لٹا دے دنیا میں لے جائیں واپس تاکہ ان سے ہم بدلن لے سکیں لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ان کے ارمان کی باتیں ہیں یہ ارض کی لیکن اللہ رب العزت ان کے عرضوں کو تمنداوں کو پورا نہیں کرے گا اللہ حض فرماتے قداء الم اللہ حسار اسی طرح اللہ دکھاتے رہیں گے دکھائیں گے ان کو ان کے, کی ان کے اوپر حسرات ہیں وہ کی کیا ہے وہ سارے کے ساتھ سے حسرت ہی حسرت بن چکے ہوں گے یعنی اکو چکی ہوں گے ان کے اعمال سے بیکار جین فرماتے ہیں یہ نکلنے والے جہنم کے آگ سے یہ ہمیشہ آگ کے جہنم میں رہیں گے اللہ کبھی بھی ان کو دوبارہ نہیں نکالا ان کی تمنا کبھی قبول نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت ان کے بات کبھی نہیں مانے گی یہ ہمیشہ آگ جہنم میں جہنم کے آگ میں رہیں گے وجہ یہ کہ انہوں نے دنیا میں شرک کیا اور اس شرک میں یہ فوت ہو گئے اور انہوں نے آگے توبہ نہیں کیا اگر اپنی توبہ کر لے دنیا کی زندگی میں شاید ان کو معافی مل جاتی لیکن انہوں نے آخر حد تک شرک اختیار کیا اور مرتے دم تک یہ شرک کرتے رہے اور غلط ان کی کرتے رہے اللہ فرماتے ہیں ان کو کبھی معاف نہیں کیے یہ تو ان مشرقین کے عقائد طبیحہ کا ذکر تھا کہ اس طرح اس طرح غلط عقیدے انہوں نے رکھے اور اس ان عقیدے کے روشنی میں یا اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جہنم واسط کر دیا اور کبھی بھی یہ جہنم سے نہیں نکلیں گے مسلمان جب جہنم میں جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے اس کو اللہ معاف کرتا ہے بقادری گناہ اس کو وہ سزا مل جاتی ہے اس کے بعد اللہ رب الزب اس کو دلوا کے وہاں سے صاف ستھرا کر کے پھر جنت کی طرف لے آتا ہے یا یہ ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ صلاحہ انبیاء اور شہدہ وغیرہ یہ ان کی سفارش کر جاتے ہیں تو یہ تو, تو, تو, تو, تو, تو ان کے غلط عقائد میں کیا کا ذکر اب اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جیسے مشرقین میں بھی تھے کہ وہ کیا کرتے تھے یعنی برے اعمال انہوں نے اختیار کیے تھے اور اسلام کے خلاف وہ چلتے تھے حلال چیزوں کو حرام کیے ہوا تھا انہوں نے اور جو چیزیں حلال ہے ان کو حرام کر کے اور حرام کو حلال کر دیا تھا اپنے لیے یعنی یہ شریعت سے الٹا چلتے تھے جو چیزیں حلال ہے ان کو کہتے تھے یہ حرام اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو وہ حلال سمجھتے تھے اللہ رب العزت ان کا ذکر بھی فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ حرام سے بچو تم جب بھی کوئی چیز استعمال کرتے ہو تو حلال اور طیب چیز کایا کرو پاکیز چیزیں قائم کرو یا اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں ایک خطاب ہوتا ہے یاس سے ایک خطاب ہوتا ہے قرآن کریم میں یا یوح لذین آ سے ان دونوں میں مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ فرق یہ ہے یا ایو الناس کا جب خطاب ہوتا ہے یہ اکثر پکی آیتیں ہوتی ہیں اس وقت چون کے لوگ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے اسی زمانے جاہلیت کے ادیروں میں تھے تو لہٰذا اللہ خطاب عام فرماتے ہیں یا ایو الناس اور جو آیتیں مدنی ہیں اس میں اللہ رب العزت یازین آمنو اس طرح لفظ استعمال کرتے ہیں مومن کو خاص طور پر اسی لیے کہ مدینہ منورم اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے صحاب کو خطاب اللہ عملوں سے فرماتے کلو ممافتہ کھاؤ تم زمین میں سے وہ چیزیں جو پاکیزہ ہے حلال ہے وہ چیزیں آپ قائم کریں ان کے کھانے کی کیا ہے اللہ نے اجازت دی زمین میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو پاکیزہ ہے اور حلال ہے کئی چیزیں ہیں زمین میں سے کہ وہ اللہ رب العزت نے حلال کی ہے حالات چیزیں بہت کم ہیں حلال بہت زیادہ ہے تو لہذا انسان کو تمیز رکھنا چاہیے کہ کیا ہے کیا حرام ہے ان کی شہریت کے اندر یہ سب کی کیا ہے وضاحت ہے مثلا حلال چیزوں میں سے مختلف قسم کے پل ہے یہ حلال ہے ٹھیک ہے نا جی جو اناج وغیرہ لوگ سبزیاں ساری کے ساری حالات زمین میں سے ہیں اور اسی طرح کچھ چیزیں حرام ہے جیسے کہ خنزیر ہے میٹا کٹرا وغیرہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی فرماتے ہیں حلالاً طیبا حلال حلال کھاؤ اور پاکی سکتا کا لا تب تبھی تم اتباع نہ کیا کرو شیطان کے نقش قدم کی شیطان تو تمہیں ہمیشہ دکیل دیتا ہے اندھیروں میں تو میں حرام چیز کو حلال قرار دے کر وہ کہلائے گا اور اسی طرح جو چیز حلال ہے اس سے اور تمہارے کان میں ذہن میں یہ باٹا مشکوک ہے اس میں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اس کو حرام قرار دے کر تمہارے اوپر کیا کر دے گا وہ تم ان کو اس سے محروم کر دے گا تمہارے اوپر اس چیز کو حلال چیز کو حرام قرار دے گا تو لہٰذا یہ شیطان تو ہے ہی دشمن تو اس کے نقش قدم پہ کبھی نہ چلے شیطان کی بات تم کبھی نہ مانو اللہ فرماتے ہیں ولاوں کو تو آتے تو تم اتباع نہ شیطان کے نقش قدم کا یعنی شیطان کے بتائے ہوئے باتوں شیطان کے نقش قدم پر چلو مطلب یہ کہ جو بتاتا ہے تو ان باتوں کو نمان نہ کرو جو بسے کے صورت میں ڈالتا ہے اور کسی کے ذہن میں ویسے شط آ جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں تو اس کو نامانا کرو کیونکہ تمہارے چلنے کے لیے ایک راستہ معلوم ہے تم شیطان کے راستے پہ تم چل پڑو اللہ حرب العزت تمہیں مستقیم عطا کیا دینی اسلام شریعت اسلامی کا ایک راستہ ہے اس پہ چلا کرو شیطان کے راستے پہ مت چلو پھر اللہ فرماتے یقین کرو یقین مانو یقین جانو انکمہ دما د شیتان اللہ فرماتے نہ ہو یہ شیطان جو ہے تمہارے لیے لقوم یعنی تمہارے لیے کیا ہے یہ تمہارے لیے ظاہر دشمن ہے بالکل کلم خلا اس کی دشمنی کسی سے چپ کی نہیں ہے یہ منفقت نہیں کرتا بلکہ سراحت کن یہ تمہارا دشمن ہے اسی لیے کہ اس نے قسم اٹھائی گی اللہ کے سامنے کہر ضرور, ضرور دانی تاکید لنی تاکید اس نے واحد متکلم کی کیا ضرور ضرور گمراہ کروں گا یہ تو اس نے اعلان جنگ کیا اعلان کیا کہ اللہ چھو جو بندے ہیں ان کو میں گمراہ کروں گا چھوڑوں گا نہیں لیکن ساتھ ساتھ کہہ دیا اس بھی کی تھی اس نے کہ اللہ عبادت کا منہ ملمک جو خالص تو وہ تو میرے گرفت میں اور میں وہ نہیں آئے گے وہ میری بات نہیں مانیں گے لہذا وہ تو بچ جائیں گے لیکن عام عوام الناس عام پبلک کو میں اپنے قابو میں لے لوں گا ان کو بے راہ کر دوں گا یہ اللہ رب العزت شیطان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اپنا دشمن ہے لہٰذا اس کی دشمنی سے تم بچے ہوتے تو اس کی دشمنی کیا ہے شیطان کہتا کیا ہے کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے اس کا کہنا کیا ہے دیکھئے اللہ فرماتے اس کی تفصیل بھی اللہ بہن آتے ہیں حکم او الفاشا بے شک تمہیں حکم دیتا ہے شیطان بسو سو کہتے ہیں بچی کو یعنی ہر برائی کے طرف تمہیں یہ پاتا ہے اور کہچتا ہے کہ کیا یہ برائی کرو اس میں اس میں بڑی لزت ہے اس میں بڑا مزہ ہے یہ کرو یہ کرو یہ برائی کرو آپ تو بڑے بہادر ہے کیوں ڈرتے ہو ٹھیک ہے کس نے کیا کیا ہے آپ کے پاس پیسے بھی ہے سب کچھ ہے لہٰذا یہ گنا بھی کرو یہ بھی کرو چند دن کی زندگی ہے ہاں جی آج ہے کل نہیں ہے تو مزے لوٹ لو اس طرح کر کر کے یہ برائی کی طرف انسان کو بدی کی طرف کیا کرتا ہے حکم دیتا ہے اسی طرح بے حیائی کاموں کی طرف بے حیائی کاموں کی طرف شیطان کیا کرتا ہے انسان کو کیچ لیتا ہے حکم دیتا ہے کہ بھائی ہائی کارو مجھے یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ وقت کی ضرورت ہے فلان ہے یہ ہے لوگ بات ہیں لوگ کام کرتے ہیں کہتے معاشرے ایسا ہے ایسا نہیں کریں گے تو ہم ہمارے لیے نا مشکل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ سارے بہانے ہیں شہانے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ٹھیک ہے نا تو اس لحاظ سے شیطان اس طرح کاموں کا حکم دیتا ہے اور معاشرے کو اس طرح بگاڑ پیدا کرتا ہے اور انسانوں کو فاسد بناتا ہے قوانتا اور یہ بھی حکم دیتا ہے اللہ اللہ کے متعلق اللہ کے بارے میں بابو بات اللہ تعالیٰ جو تم نہیں جانتے بیان کی جائے اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے پھر اللہ کے ذات میں اللہ کے صفات میں وہ نقص نکالنے کی کیا ہوتی ہے باتیں شروع ہو جاتی ہیں اللہ ہرتنا بڑا دشمن ہے تم کو اللہ اور کوئی یہ توڑے کرتے کوشش تو کبھی بھی یہ نہیں سمن لے دیتا جب بھی تم اللہ بنانے لگتے ہو تو ہمارے تعلق کو یہ توڑنے پڑتا تو یہ اتنا بڑا کیا ہے دشمن نے فرماتے ہیں جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے یا ان سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کلام کی پیروی کرو کلام سے مراد کیا ہے ماں وال اس چیز کی پیروی کریں اللہ نے وہ کیا ہے وہ کلام اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے قرآن تو اس طرف جب باتیں کرتے ہیں تو یہ قرآن پر کی اتباع کی بات کی جاتی ہے ان کے سامنے یہ بہانہ بنا کام پر عمل کے کی لیے کیا کہتے ہیں بلنت طبیعما الفی نئی آبا انا بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں ماں اس چیز کے الفی نہ جس پہ پایا ہے اب انا اپنے آبا کو ہم تو وہی دین کو اپنائیں گے اسی کار کو اپنائیں گے اسی طرز عمل کو اپنائیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو اجداد کو پایا پڑا لہذا لہٰذا آپ یہ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کو ماننے کے لیے کیا نہیں ہے تیار نہیں ہے لہذا ہمارا دین ہے ہم جو آبا ہمارے جو کرتے تھے جس پر تار کام زندگی اسی راستے کو ہم بھی اختیار کرتے ہیں ہم بھی اسی پہ چلنے والے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ہار کی بات آپ آب اپنے آبا اور اجداد کا طریقہ کار ان کے جو کیا ہے رواج ہے ان کے طریقہ کار تھا اس کو چھوڑ کر آپ کی بات مانیں قرآن کریم کی بات مانیں یہ تو ہمارے لیے ہر ہے جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کسی بندے کو اگر آپ رواج سے روکتے ہیں بیداعت سے روکتے ہیں وہ فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ اگر غلط ہوتا تو ہمارے بڑے نہ کرتے اس طرح تو ہمارے ہمارے بڑوں نے بھی تو اس طرح کیا ہے تو لہٰذا ہمیں اگلا بہانہ یہ بناتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری ناک کٹ لوگ کیا کہتے بنائیں گے یہ کریں گے تو لہذا ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا سنت پر عمل کرنا اس وقت کیا نہیں ہے اور ہمارے لیے کہ ہم شریعت کیوں کی رواج کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں بدعات کو چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ پر طرح طرح کی باتیں کریں گے تو لہذا ہم یہ نہیں رکھتے شیطان نے ان کے ذہنوں میں اس طرح ڈالا ہوتا ہے. ان کی کیا ناک کٹنی ہے بلکہ دین سے دور ہے تو لہٰذا دین سے دوری یہ خود کہنے والی بات ہے لہذا جب شریعت کی بات سنت کی بات کہی جائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہا جائے پھر تیار ہوتے طرح طرح کے بانے کرتے ہیں تو اسی طرح مشرقیری مکہ بھی کہتے تھے قرآن کی بات نہ ہمارے سامنے ہم قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں اس کی ہم اتباع نہیں کرتے بلکہ ہم اتباع کریں گے اس چیز کی جس پہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو ضروری نہیں ہے اپنے اب وجہ یہ ہے کہ اولا اوقانا او ولادول تین کے ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے بلکہ یہ دین سے بڑے دور تھے لا یا کلون شی نہیں رکھتے تھے ذرا بھی والا قدول اور نہ یہ ہدایت کرتے نہ ان کے اندر سمجھ یعنی نہ ان کو کوئی آسمانی ہدایت حاصل ہوئی تھی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے اوپر تو کوئی کتاب اللہ نے نہیں اتاری کوئی نبی ہی نہیں ہوئے بہ جائے ان کی طرف تو لہٰذا یہ کیوں پھر اپنے آبا کی اتباع کرتے ہیں یہ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے آبا کس دین کے پیروکار ہیں انہوں نے تو دین اپنی اپنی طرف سے بنایا یہ تو اپنی طرف سے اس طرح چل پڑے اس راستے پہ ان کا تو سب کچھ ہو ہے تو لہٰذا ان کے آبا تو ایک تو یہ ہے کہ عقل سے آ رہی تھے ان کے اندر عقل نہیں تھی انسان کے اندر ہاتھوں پہ روز سوچ سمجھ کر باد عام کرتا ہے تو ایسے بے مہار ہو کے جی پتروں کو تراش تراشا دیے اور ان کا پوجا شروع کر دیا اپنے لیے خدا اپنی مرضی کے مطابق بنا کے اس کی عبادت یہ عقل والی بات نہیں ہے ان کے اندر تو اور نہ ان کو کوئی ہدایت آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس طرح کیا اللہ نے تو نہیں بتایا نہ تو قرآن کے کوئی کتاب اللہ نے بے کی طرف نقل ضمبر بھیجا جلد ہیں یہ تو اس قسم کے لوگ ہیں اور ان کی مثال یہ ہے مثال اللہ ومثل کا مثال کا نہ فرماتے ایس ایسا ہے. ان کی مثال جو لوگ کافر ہے انہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے جو ہاں پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے یہ بہرے بھی ہے گونگے بھی ہے اندے بھی ہے لہذا ان کو کچھ سمجھ یعنی، نہیں کوئی مترال کفور مثال ان لوگوں کے جو کفر اختیار کی انہوں نے کافر ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو یا یعنی جو کہ آواز ہے ما اس چیز کے ساتھ لائس ماحول اللہ دعا اندا ان صرف ان پکار یعنی اور صرف سنتے ہیں تو پھر کیا ہے یعنی دعا کو سنتے ہیں دعا سے مراد یہاں ہے وہ پکار ہے ہاں اور اسی طرح ندا آواز جو آواز نکلتی ہے وہ سے اسی کو سنتے ہیں مطلب نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ نے کاخروں کی مثال کے ساتھ لے اور کریم صلی اللہ یہ ان کی رائی ہے کہ کیا ہے یعنی نبی ہے ان کا عمبر ہے ان کا ہدایت کی طرف بلانے والا ان کا رکھوالا ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ, اللہ نے کہ ان کی دین ایمان اور اخلاق کی حفاظت مدد کی جائے جیسے کہ ایک چرواہا اپنے چاروت کرتے ہیں تو جیسے نبی کریم صاحب وسلم اس امت کے لیے کیا ہے وہ رکھوالا ہے اور دینی لحاظ سے ان کو کرنا ہے اور ان کو بچانا ہے غرض ہلاکت سے, سے اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کو پکارنا ہے لیکن اللہ خبریں جو کافر ہیں ان کی مثال تو چاہیے مثال بھی اسی طرح ہے اللہ فرح ہیں بکمن یہ بہرے ہیں سمن کنگے ہیں سم کہتے ہیں جو بات نہیں کر سکتے بالکل زبان نہیں ہلتی ان کی ہلتی ہے تو بات نہیں کی کرتے ہیں یہ تو گنگا ہو گیا بخمن بہ ہیں جتنی بھی آپ زور سے آواز لگائیں جتنے بھی زور سے ان کو سمجھائیں ان کے کانوں تک بات نہیں جاتی جب نہیں جاتی تو دل میں کیا بات کریں گے ہم یہ اندے ہیں اللہ کے توحید کے دلائل کو جو آفاقی دلائل ہے جو عقلی دلائل ہے ان کو یہ دیکھتے نہیں ہیں اندھے ہیں اللہ نے ان کی بصیرت ختم کی ہوئی ہے یعنی جو کیا ہے قلبی بصیرت ہے اگر ایک تو ظاہری ہوتی ہے یہ زا... قلبی بصیرت اللہ نے ان سے سرپرست کی حملہ یا جانتے نہیں ہیں بالکل ان کو کوئی سوچ سمجھ یعنی کوئی سمجھ نہیں ہے تو لہذا ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا ان کے ساتھ اپنے دل کو تکانا اور ان کو بار بار دعوت دینا اس کا کوئی نہیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نے اپنا کام کر لیا ان کے بارے میں تو پریشان مت ہو ٹھیک ان کا فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دو بس آپ نے اطاحت کر دیا جین پہنچا میرا کام ہے کہ ان کو میں ہدایت دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں اللہ رب العزت فرماتے اے ایمان والو تم کا بات ناکم پاکیزہ ان چیزوں سے جو ہم نے آپ کو رزق کے طور پہ دیا ہے پاکیزہ چیزیں کایا کرو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہے بطور رزق کرو پھر اللہ فرماتے ہیں وشکرو للہ تم شکر ادا کیا کرو اللہ کی ذات کی تم صرف اور صرف اللہ کی شکر ادا کیا کرو کیونکہ دینے والی اللہ کی شکر اللہ کا حق بنتا ہے مشکل تم شکر ادا کیا کرے اللہ کی ان گن اگر ہو تم یا ہو اسی کی تعاون عبادت کرنے والے اگر طرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کو کیا کریں شکر ادا کیا کریں کیونکہ شکر کا اختیار شکر کا جل کیا ہے وہ اللہ کی ذات اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں اندیرایا اور وہ ذات ہے جو ہمارے حلال کی لاتا ہے حرام سے منع کرتا ہے تمیز سکھایا اللہ نے حلال کے درمیان میں اور ہمیں ہدایت کی ہمیں وہ روشن راستہ دکھایا کہ اس پہ تلچو جو اندھیروں کے راستے ہیں ان سے بچو وہ کی بھی نشاندہی گیاندانی کی خلحا بنتا ہے اللہ کا اللہ کی ذات کا لہٰذا صرف اور شکر اللہ کی ادا کیا کرے اگر تم اسی کے ساتھ عبادت کرنے والے ہو ہاں کسی اور وہ تم کی عبادت نہیں کرتے ہو کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھتے ہو تو ہم شکر اللہ کی ادا کیا کریں اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ مزید اس کو اور بعد دیتے ہیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں اور وہ آگے کی طرف نکلنا شروع ہوتا ہے ساتھ ساتھ دوسروں لوگوں کو ہی پھر نکالنا شروع کرتا ہے ٹھیک اللہ رب الج اس ہم نے عمل میں اس کے عبادت میں برکت اللہ ڈال دیتا ہے اس کا کام بڑھتا جاتا ہے اس وجہ سے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسے کہ ماں محمد ادریس قاندلوی رحمہ اللہ حضرات جو ان کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا زیادہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ جتنی تیری نعمتیں ہیں اتنا شکر اتنا اے اللہ جتنی میرے گناہ ہے اتنی دفعہ میرا تو یعنی یہ بہت پیارا جملہ ہے انسان گارہ ہے اس سے نہ خطا ہو جاتا ہے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی بات کبھی کبھی نا سمجھی میں انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور کبھی جان بوجھ جاتا ہے تو انسان کو ہمیشہ توحبے میں رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت انگنت نعمتیں ہمارے اوپر کرتے ہیں مسلسل کبھی کچھ نعمتیں محسوس ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی لہذا ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جتنا اللہ ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی لڑکی کسی پر اتنی نعمتوں سے نواز دیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی طرف عطا فرمائے کل سے ان شاء اللہ اصو میرے رالب انرک میتو اللہ سے ان شاء اللہ اپنے ساتھ کروں گا نعم الحمد لله لا خير